الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضدها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلع ولا الآخرة خير لك من القول ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم یت گیتی من پن پہ و جد کا وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَظْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ إِلَى فَلَاطٍ وَأَمَّ مَا فِي مِلَّةِ رَبِّكَ فَحَدِّ صَدَّقَ الله ہر قسم حمد دیمدو تنا تاریخ تنجیب تقدیس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے اپنی مخلوق ادا فرمائی ہے اور پھر ہر مخلوق کے افراد نو آپس اندر ایک دوسرے تضیلت اپنی ساری مخلوقات لچوں انسان آلہ ارفا اور اشرف بنایا ہے اور پھر سارے انسانوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب تو بلند رکھا ہے آپ نے خود ارشاد فرمایا انا سیے دو آدم میں آدم علیہ السلام بھی ساری اولاد دستردار رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فداہو عبی و امی و امی پھر فرمایا اَن نَاسُ تَحْتَ لِوَائِ وَلَا قیامت کے دن لوگانوں اگر پناہ ملے گی تو میرے چڑھنے تھلے ملے گی یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے یہ میرا کوئی فخر نہیں اللہ سو تخت مارے مارے پھرتے ہون گے پناہ ملے گی تو میرے جھنڈے تھے ملے گی سا سبق اس مقام تک پہنچیا سی اللہ دے بندے قیامت دے دن مشکلات اندر کھرے ہوئے ہوں گے مصیبت اندر پھسے ہوئے ہوں گے گرمی انتہائی شدید ہوئے گی جسم لباس تک نہیں ہوئے گا کوئی سایہ کوئی اوٹ نہیں نظر آئے گی ایسی حالت اندر وہ کسی ہمدرد مہربان اور مشفق بھی تلاش اندر ہوں گے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ اندر ساڑی سفارش کر مختلف انبیاء کی خدمت اندر حاضر ہون گے بلکہ حاضر ہوں ہوں گے سارے ابھی بھی شامل ہو گے ان مگر جواب یہ ملے گا گئی لسط ہونا کا کسی ہو چلے جاؤ میں اللہ کی بارگاہ اندر تاریخ سفارش واسطے نہیں جا سکتی امبیا اپنا عذر پیش کر کے اپنے اولاد کو آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو معذرت کریں کہ میں نہیں جا سکتا لوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے موسا علیہ السلام بھی تیار نہیں ہوں گے عیسا علیہ السلام بھی اے فرمان گے اس ہبو علا گئی بھی کا کسی ہو تلاش کر لو کسی ہو پاس چلے جاؤ میں نہیں چاہتا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ویلے میرے پاس لوگ آنگے تو میں اے جواب نہیں دا میں مایوس نہیں گا بلکہ اللہ دی رحمت ن میں یہ گا کہ ہاں آؤ میں اللہ کی بارگاہر سفارش کروں فآخر ان میں اپنے رب کے سامنے سجدے پی جا اپنے رب دی حمد و سنا اور تعریف بیان گا. اور اللہ میرے دل کردر اس ویلے اپنی حمد دے اپنی تعریف دے اپنی سنا دے نئے نئے الفاظ اللہ میرے دل اندر پہ جائے گا میں اپنے رب دیا تعریف کرتا چلا ایک مدت تک میں سجدے پیا گا محمد حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سکجے منگو جو کچھ منگنا جے دے دیتا جائے گا وشفا تو شفا کرو سفارش جگی کرنی جے قبول کر لی جائے گی اس مقام سب پہچیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر سجدے پہ پی گا پھر اللہ کی طرف یہ ارشاد ہوئے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ منگو کی منگتے ہو دے دیتا جائے گا کرو سفارش جدی کرتے ہو قبول کر لی جائے گی تیسری مرتبہ پھر میں اسی طرح ہی اپنے اللہ کی سے سجدے اندر سج چاہوں تیسری دفعہ تو بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مینو سفارش کا اختیار دے دیں گے میرے تو ابتدار ہوگی سفارش اس کو بھی پہلے ایک حدیث ذہن اندر رکھو فرمایا اتان میرے رب و ایک دیا دنیا دنیا زندگی اتان آر ربی میرے رب کی طرفوں ایک اون والا میرے کول آیا اور وہ او کون آیا جبریل امین آیا علیہ السلام آپ حضرت جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے رہیں گے صاحب. اگر وہ او آؤں اندر کچھ دیر کر دیں دے کہ آپ کچھ عجیب کیفیت آپ کی ہو جاندی جس طرح اداسی چھا ہے انتظار کر کر کے آدمی جس طرح تھک جاتا ہے یہ کیفیت ساری ہو جاتی ہے جبریل آدھے علیہ اسلام کہ او اللہ دی طرف کو کوئی پیغام کوئی خوشخبری دیا کے سنا دے حضور حشاش بشاش ہو جاندے فرمایا میرے رب دی طرف ایک اون والا میرے قول آیا فخیرانی کہ آکے میں نو اے اختیار دیتا کہ اے اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاں رب نے اے اختیار دے کے مینو آپ کی خدمت اندر بھیجا ہے اللہ فرما دے نے کہ میں امت چوں چو ادیا جنت اندر بھیج دن بات قبول ہے یا شفاعت اور سفارش کرنی جے اے بات قبول ہے ادی امت جنت اندر بھیج دیا کیا یہ راضی ہو یا اے بات تنوں قابل قبول ہے کہ میں سفارش کا حق دے دیا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چھپایا تھا جبریل میں جواب دیتا کہ جبریل جا کے میرے اللہ میری طرف ایک پیغام دے دیو کہ میں ادی امت سے راضی نہیں میں سفارش کا حق لینا چاہتا چاہوں لماتا لما لا لَا کو بلاہ آ اور فرمایا میری سفارش میری شفاط کا دا حقدار ہر وہ بندہ بن جائے گا بہت لم ما دوسرے کو بل لاہی آ جنہوں موت آ گئی تھی انہیں اللہ نل کسی شریق نہ بنایا شرک نہ کرتا ہوا مرے اللہ دا شریک نہ بنایا ہوے کدی کسی نے میری سفارش بہت جائے گی او میری سفارش کا دا دار قرار دے دے گا بہت بڑی خوشخبری ہے اس حدیث باقا. اور دوسری حدیث اندر فرمایا صغیر گناہ کہ اللہ نیکیاں نالی معاف کر دے چلے جانے یہ اللہ کا کرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سگیرہ گناہ جڑے سڈے کو ہوں ہی رہتے ہیں انسان جو ہے انسان ہون دے ہونے کے ناطے نڈے کوئی گلتی ہوں رہی دانشتا کدی نہ دانشتا کدی چاہ دیا ہوا کدی نہ چاہ دیا ہوا فرمایا نیکیاں نال اللہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنا ہی معاف کر دے چلے جائیں اور جنہ نیکی نال گناہ جی گنا چو ایک نیکی نماز بھی ایک نماز تو دوسری نماز تک دوسری تو اگلی تیسری نماز تک فرمایا نماز دو دے درمیان صغیرے گناہ بندے کو نماز اس سے ویل معاف کر دیں اصحاب القبائر او کما صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری سفارش ان لوگوں واسطے ہونی ہے جنا کلو کبھی گناہ ہوئے جنا کلو بڑے بڑے گناہ ہوئے سوائے شرک نے موت نہ شرک پہ آئی ہوگی لمم مات باہر میرے کچھ بزرگ برام کے اندر بیٹھے گلا کر رہے ہیں خطبے کے دوران اشارہ کرنا بھی منع ہے خطبہ ہو رہا ہو ہوگا تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا بھی منع ہے تھی گلیں کر رہے ہو فرمایا میری سفارش کبیلا گناہ جنہ سیتے ہون گے نا انہیں ہوگی شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے بلکہ سب تو بڑا بنا ہے کہ اگر کسی شخص کی واقع ہو گئی وہ مشرق مر گیا کہ اللہ نے قرآن اندر اعلان کر دیتا ہے کہ نہ سفارش کرنا میں کسی نو حق دینا نہ نہ میں کسی کی سفارش قبولی کرنی لا یا جن شرک کیا اللہ نل اور اسی طرح ہی موت آ گئی اللہ فرما دینے میں, میں جی بخشنا معاف کرنا اللہ کو لو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سان شرک تو محفوظ رکھی شرک تو بچا لیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو پوچھا اقد رو نا حق اللہ علی عباد جاندھ اللہ کا بندیاں تے کی حق ہے اتدرون ما حق اللہ العباد اللہ کا بندیاں تے کی حق ہے ارض کیتی اللہ و رسولہ عالم اللہ نو معلوم ہے خود رسول نو معلوم ہے سانو پتانی کہ اللہ کا ساتھ تک کی حق بعض اوقات کسے باس دا علم بھی ہندہ تھی تے صحابہ پھر بھی جواب اے ہی دیندے تاکہ اللہ دے رسول ارشاد فرمان تے او دے چھ کچھ لطف اور مدہ ہی ہو رہے آپ نے فرمایا حق اللہ ال عباد اللہ کا حق تے اے ہے اللہ یوش رو بہی شاہی آس بھی حالت اندر کسے بھی جگہ سے, کسے بھی وقت. اللہ یوش رو بے ہی شاہی آ اپنے رب نل کسی چیز نو شریک نہ بنا شرک نہ پھر فرمایا اتدرون ما حق العباد الباد اللہ جا بندہ یہ حق ادا کر دے کہ اونے اپنے رب نسے شریک نہیں بنایا کسی بھی حالت مشرق نہیں ہوا پتا جے او دا حق اللہ دے کی ہو جانتا ہے؟ عرض کی تیجی اللہ اللہ معلوم ہے یا او جہے بندے نے یہ حق ادا کر دیتا کہ اپنے رب نال کدی کسی نو شریک نہیں بنایا وہ حق اللہ تے اے بن گیا کہ اللہ انہوں نو اپنی جنت اندر داخل کر شرک نل جنت اندر نہیں جا سکے فرمایا میں سفارش نو شفاعت نو اختیار کر لیا اللہ نے مینو اختیار دیتا سی کہ ادھی امت جنت اندر چلی جائے کہ راضی ہو اے قبول ہے یا سفارش قبول ہے کہ میں سفارش میں اختیار کر لیا وَحِيَا لِمَمْ مَا تَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَا میری سفارش کا ہر اوہ شخص مستحق بن جائے گا جن میں اللہ نے شرک نہیں کیتا مشرک بن کے نہیں مریا اللہ خانو شرک تو محفوظ ہے سفارش دے مختلف مرحلے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی سفارش سے میں ادو کراگا جدو آ مال تولی اور ماپے جا رہے ہونا سفارش اتے ہی ہو جائے گی اللہ ہم نجالنا کلنا من ہوں اللہ سانو کہ انہیں اندر شامل فرما لیا آمال تلن لگے حضور سفارش فرما د گے کہ اللہ اس بندے معاف کری خوشبکتی اور خوشنسی دوسرا مرحلہ یہ گا فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوں گے انہوں نے عقیدے اندر شرک نہیں گا لیکن انہوں کو لو عمل ایسے ہوئے اللہ دیا نافرمانیاں ایسا ہوئی انہ کی سزا دے طور پہ فرشتیاں حکم ہوئے گا کہ نو پکڑو اور جہنم اندر لے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہوں لے کے چل پے کہ اللہ میرے اجازت دیں گے میں رستے چن کی سفارش کر کے واپس بلا داں فرشتے لے کے چل پے کہ میں سفارش کراگا اللہ انہوں جہنم دی طرف جانے واپس بلا لے کر رستے تو واپس آ جاؤ اور تیسرا مرحلہ اے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہون گے فرشتے لے جا کے انہوں جہنم اندر پھینک دیں گے اللہ کے حکم نال پھر اللہ مینو اجازت دیں گے انہوں نے سفارش کرنے کی اللہ انہوں جہنم چو کٹ لینا دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اتو تک نوبت نہ پہنچ جہنم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسا شخص جی ساری زندگی آرام و راحت اندر گزری گی ہوش و حشرت اندر گزری گی کدی انہیں دکھ درد دیکھ سنیا نہیں گا قیامت دن ان جہنم ایک نظر دکھایا جائے گا اللہ دکھا کے فرم گے دنیا دی زندگی دا کوئی آرام یاد ہی دنیا دی زندگی کوئی راحت تیرے ذہن اندر موجود رہی جہنم کو دیکھنے گا اللہ کوئی آرام کوئی سکون من نہیں دیا دیکھن نہیں دی ایک بندہ ایسا گا کہ ان دنیا دی زندگی اندر مختلف قسم دی تکلیفات مختلف قسم کی مشکلات سے گزریا ہوئے گا پریشان رہا گا اللہ ایک نظر جنت دکھا کے پوچھ گئے کہ دنیا کی کوئی تکلیف یاد رہی ہو کرے گا اللہ کچھ بھی یاد نہیں دیا. جہنم بہت برا ٹھکانا ہے اللہ اس تو پہلے پہلے ہی سفارش قبول لیں فرمایا ہاتھ کر دی. دو بندیاں واقعہ بیان فرمایا رسول اللہ صدر. فرمایا انہوں نے جہنم اندر پھینک دیتا جائے گا تے او بڑے زور زور نال جہنم اندر چیخا مارن اس تک دیا ہو ماں ان چیخا بڑی بلند ہو چیخن کے جہنم اندر چور پایا وہ اللہ تعالیٰ فرشتہ حکم دن گے کہ انہوں دونوں کد کے آو جس ویلے انہوں باہر لیا جائے گا تے پوچھا جائے گا بھائی تھی کیوں چیخ رہے سو کیوں چلا رہے سو کیوں شور پایا ہوا کہ جہن مندر وہ دونوں ہی کہ اللہ اس واسطے کہ ساری آواز تیرے تک پہنچے تیری رحمت جو شدر آ جائے ابھی اس واسطے چیخ رہے اس واسطے چلا رہے کہ تیری رحمت سڈے غالب آ جائے تیری رحمت سڈے تک پہنچے اللہ فرمان گے تی جہنم اندر کیوں گئے پتا جی تنوع دوست اندر کیوں سٹیا گیا خاموش اللہ فرمان تو تیرے جہنم اندر جان دی وجہ یہی بنی نا کہ دنیا تک میری نافرمانی فرمانی کی میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے دوسرے لفظ اندر گنا کرتے رہے کہیں گے ہاں یا اللہ تو کسے سے ظلم نہیں کرتا تیری عدالت اندر تے انصاف ہی انصاف ہے اور اللہ نے ظلم کرنا اپنے سے حرام قرار دے دیا ایک ادیش کچھ بھی ہے اللہ فرما دے نے انی ہر تو ظلم اللہ میں کسی تے ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے دیتا میں نہیں کسی تے ظلم کرتا نہ دنیا اندر نہ آخر بلکہ گجور کی دی ایک پاس سے اس طرح کٹ آیا ہے چیڑا پیا ہوں اس طرح دوسرے پاس دیکھیے چھوٹا جا گڑا تویا پیا ہے وہ جہاں ٹوا ہے نا کجور کی گٹلی وہ اربی چندے نے نکیر اللہ فرمانے نے میں بھی ظلم کسی سے نہیں کرنا اللہ یہ سارے ظلم ابھی اپنے آپ کے خود کرنے شام تے ماہ ان سورت نادر گرفت یہ جنیاں تکلیف جنیاں پریشانیاں جنیا مصیبت سانوں آدمی نے سارے اپنے آمال کی بدلی ہوئی شکل ہے اللہ نہیں کسی سے ظلم کرنا کہیں گے اللہ تیری نا فرمانی کی وجہ واقعی دی وجہ نال جہنم اندر آئے تیری حکم نہ مانے دی ابھی جہنم اندر آئے اللہ فرمانگے پھر میری رحمت ایسے ہی صورت اندر ہو سکتی ہے کہ تھی جتوں آئے ہو اتھے ہی واپس چلے جاؤ دوزخ اندر واپس چلے جاؤ جس لئے اے حکم ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تے دیر ہی نہیں لگانی اے حکم ملن دی دیر فور چھال مار کے دو دوسرا اتنے کھڑا رہ, رہ جی چھال مار دیتی جہنم اندر دوبارہ جتوں نکل کے آیا تھی انہوں اللہ فرمان دے کہ تینو کس طرح حوصلہ پیا جہنم چ تیوں کڈیا کہ تی پھر واپس چلانگ لگا دیتی تینوں یہ خیال نہ آیا کہ اتنے تغاہ ہے اگ ہے،, ہے میں جل جاگا سڑ جاگا گئے گا اللہ تیرے حکم دی نافرمانی دی وجہ سے اگے اتنے پہنچیا تو ہوں پھر نافرمانی کر دلہ تکم دے واپس چلے جاؤ جتوں آئے ہو تو میں کس طرح نافرمانی کر سکتا سا اللہ فرمان کے فرشتے ہو باہر تین ہوں میری فرما برداری کا حق ادا کر دیا پھر اللہ دوسرے کو پوچھن گے ہاں بھائی توں کیوں نہیں چھلانگ لگائی توں اتنے کھڑا رہیں کہے گا اللہ میں نو تیری رحمت تو اے امید تھی کہ ایک بار کھڈ لیا جی تو دوبارہ تو نہیں نہ لگا اللہ اکبر تیری رحمت تے میں نو ایسا یقین تھی کہ سر جب تک اتو بلا لیا اے باہر کھڈ لیا ہے تے دوبارہ تو نہیں نہ لگا او دیتے فرما برداری کرن دی وجہاں الرحمت ہو جائے گی دی اے دیتے اس رحمت دی امید دی وجہاں اللہ راضی ہون گے اللہ فرما ہونگے جاؤ اینا دون جنت اندر میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہونگے جنہاں دی خبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی لیکن کدھی بھی دلیر نہیں ہو جانا چاہیے دا کہ چلو کوئی دالمی کدھی سے نکلی آواں گے بعض لوگے کہیں یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے یہ ایسی دلیری ہے جی شیطان دلا رہا ہے کہ کدی تک نکل ہی اللہ کی رحمت اے یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھیجے گا ہی نہیں إِلَّا بِرَحْمَةِ اللہ یہ بات بھی ذہن اندر رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص اپنے عمل نہیں اپنی عبادت نل نہیں اپنی ریاضت نل نہیں اپنی محنت نل نہیں جنت اندر جائے گا کہ اللہ دی رحمت نل ہی جائے گا بے رحمت اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا مگر اللہ دی رحمت نال اللہ دی رحمت فرمائے گا وہ ہی جا سکے گا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی را نے پuchya, ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مائی صاحب نے اسلام کی بہت بڑی خدمت جزائے خیر ادا فرما جزا اللہ وان سائر اللہ ساڈی طرف اور سارے مسلمانوں کی طرفوں جزائے خیر ادا فرما بڑے برمحل سوال کیتے ساری ماں نے آپ نے جس ویل فرمایا نا کہ جنت اندر اللہ کی رحمت نہ ہی جائے گا جو کوئی بھی جائے گا تے عرض کیتی رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی نہیں تسی تھی تے ساری ساری رات اللہ کے سامنے عبادت اندر کھڑے رہیں گے کدم سوج نے متورم ہو جانے نے ست ست پارے پرانے مزید تحجت کی نماز اندر تلاوت فرمانے رسول اللہ اور ساڈی طرح نہیں جس طرح ابھی قرآن کا کترا کرنے ہیں دا دے پتہ ہی نہیں لگتا اللہ اللہ کی پڑھ ہیں یا لامون تالام دے پتہ پتا لگتا باقی آ پتہ ہی نہیں لگتا کی پڑھتے آپ قرآن دا حق ادا کر سن کیونکہ حکم سی وربیب آرام نال کے کے سمجھ سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرا کرتے ست پارے قرآن دے تحجت کی نماز مائی صاحبہ فرمانیہ نے والا انت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی عبادت محنت اور ریاضت نہ نال آپ نے مسئلہ ہی واضح کر دیتا فرمایا یا بلا آناشہ میں بھی اپنی عبادت نہ اللہ کی رحمت نہ جنت اندر میں بھی اللہ رحمت نہ اللہ کی رحمت سے یقین رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت امید وہاں بنے رہنا چاہیے قرآن نے کہڑا مسئلہ حل نہیں کیتا امیدوار رحمت بننے شرط قرآن نے دس دیو حق پہوستا ہے کہ وہ اللہ دی رحمت دی امید رکھے دھوکا کھا سکتا سی نا بندہ کہ اللہ دی رحمت بڑی فرق ہے بڑی وسیع ہے یہ اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ دی رحمت بڑی فراخ ہے بڑی وسیع ہے اللہ کا فرمان موجود ہے ان اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَزَدِي حدیثِ قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب آگئی ہے میری رحمت نے میرے غصے نو تک لے انہی وسیع ہے اللہ دی رحمت انہی فراق ہے تو کھا خا کھا جا سکتا ہے اس بات تو کہ بغیر کچھ کی تے کرائے کوئے اللہ دی رحمت سے نو بڑا یقین ہے اللہ دی رحمت بڑی امید ہے اللہ نے قرآن اندر تین ایسا شرطان بیان کر دیتی ہیں کہ دی تک وہ شرطوں کوئی شخص پوریا نہیں کرتا انہوں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ او اللہ دی کی امید وار بنے دنیاوی مثالاں بے بیشم پہلے میٹرک پاس کیتا ہوئے کنن بھی ہوگے ماں باپ امیر کیوں نہ ہو کسے بھی بڑے اوڈے اور منصف پر فائض کیوں نہ ہو انہوں حق کے نہیں پہنچ دا کالج اس داخلہ لیندہ جدو پر کوئی میٹرک پاس نہیں لیتے ہے باقی شرطوں کے بعد ایک سن لمحلیہ کہ وہ محلیت سے آگا ہے یا دوسرے شرطہ یہ بنیادی شرط ہے اسی طرح نے تین بنیادی شرط نے رحم ایمان <ساق> تو بغیر امیدوار رحمت بنے ہی نہیں جا سکتا کوئی شخص بھی اچھے کام کیوں نہ کرتا ہو اگر او دا ایمان نہیں یقین نہیں فی او دے او نیک آمار جڑے نے اللہ اون دا بدلت دنیا تے یونو دے دن دا ہے وما لہو فی من خلاق آخرت اندر او کوئی حصہ نہیں وہ تے کچھ نہیں ملنا اللہ اپنے نے نہیں رکھتا کسے دا حق کام بڑی اچھے کرتا ہے سچ بولتا ہے دیانت داری تو کم لیندہ ہے دوسرا کا ہمدرد اور خیر خا ہے بڑے نیک اور اچھے کام کردہ لیکن ایمان نہیں کہ ان کاما کا فائدہ دنیا اندر ہی اللہ دے رہا ہے کس طرح دے رہا ہے وہ بہتر جان دے. کسے جاند تے دولت دی شکل اندر اتلا دے دن دے کسے صحت دی شکل اندر دے دن دے شہرت دی شکل اندر دے دن دے وہ رنگ نے مختلف کہ وہ کس طرح کسی دا بدلا پورا کرنا وما فی من خلاق آخرت اندروں دا کوئی حق نہیں کوئی دا۔ <تضح> <تضح> محروم ہو گیا جدو کواوانی ہوں لو دولت کتوں مل جانا دن ذرا سوکھے لگن لگ پہ ساڑی حالت کچھ عجیب ہو ہے اور رونا شروع کر دیں سن جدوں کی حالت ذرا اچھی ہو جی پیٹ بھر کے کھانا ملنا شروع ہو جاتا اور رو لگ پہ سن کوئی پوچھنے والا پوچھتا حضرت خیر ہے کیوں او اس خدشے دا اظہار کر دے کہ مینو ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں اگے ملنا ہے اللہ میرا حصہ کتنے دنیا تھی پورا کر رہا میں اگوں محروم ہو جاؤں خطرہ محسوس ہوتا ہے دیکھو دی سوچ انہوں کا فکر کہ میں کتنے اگے محروم ہی نہ کر دیتا دیکھیں اتنے میری زندگی بڑی اچھے طریقے نل اور بڑی آسانی آسائش نہ گزرنی شروع ہو گئی ہے میں آخرت اندر محروم نہ ہو میں جا خطرہ محسوس ہوتا پہلی شرط ہے ایمان یقین کہ زندگی ہو میں ہونا حساب کتاب لیا جانا, جانا جزاک ہونی ہے یہ ساری باتوں سے جد تک ایمان نہ ہومیدوار رحمت بنان کی اجازت ہی نہیں دیتی <تصفح> دوسری وہ دس کرے کسی جان آؤ کا کوئی ایسا مراد ہی نہیں زندگی اندر آتا اسلام کیوں کہ کام اور مکمل دین ہے اللہ نے یہ مکمل کرن کا اعلان فرما دیتا ہوا ہے وطن کا موقع نہیں ملیا ایسی سورج حال پیدا نہیں ہوئی جو بطن پوے دکھاتر، دکھاتر، کہ کہ اسلام دی دی خاطر او ہجرت میںا فرمانیاں چڈ دینا تو قیامت بھی بن کے کھڑا ہوا جنہ باتوں پہ شبد ہجرت دوسری شبد اللہ امیدوار بنانا اور تیسری شبد وجہ اللہ, اللہ کوش اور کام کا نام ہے یعنی اللہ کے تین کی وسلم واقعی مسلمان کی ہر وہ کوشش ہر وہ کس طرح ہر وہ محنت ہر وہ کاب جیچھے محرم یہ ہوئے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ کا تین بالا ہو جائے وہ جہاں انسان اپنی جانا ہے کبھی اپنے مال کر رہا ہوں کبھی اپنی, اپنی, اپنی زبان نل کر رہا اپنا وقت صرف کر کے جہاد کر رہا ہوں دا. مختلف قسم ہیں جہاد یہ تین بنیادی شرط وہ سخص واسطے مقرر کر دیتی ہیں دی گئی نے جہاں اللہ کی رحمت دا امیدوار بننا چاہے اللہ کی رحمت تو سوا کسی نے جنت اندر جانا نہیں ای ای روزے ای دیگر آمال ای ای سبب بن گئے اللہ دی رحمت دے شامل حال قیمت نہیں بن سکتے جنت نہ کسی کی نماز قیمت بن سکتی ہے نہ کسی کا حج قیمت بن سکتا ہے نہ کسی کا روزہ قیمت بن سکتا ہے جنت بڑی قیمتی چیز ہے اللہ اللہ جنت کی قیمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثال سمجھائی بازیں فرمائی پہلے تو جنت کے بارے اندر تین چھوٹے چھوٹے جملے اندر وہی تعریف کی, کی فرمایا جنت ایسی جگہ ہے لا قَدْ رَأَتْ ولا اذن قد سمعت ولا خَطَرَ بِبَالِ أَوْ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ایسی جگہ ہے جنت دیمتیاں ایسا ہے کسی انسان دی کی اک نے اس طرح جگہ دیکھی ہی نہیں دنیا اندر کنیا خوبصورت تو خوبصورت جگہ بہترین مقامات ہیں ایک مسلمان واسطے کے پرزا اور مسجد نبوی سب تو بہترین مقامات ہیں اللہ کا کر اور او مسجد جدا ذکر جدوں بھی دے رسول اورجد جمیشہ جس مسجد نہ نسبتی حضور دی اللہ علیہ وسلم امیر اے مسجدی میری مسجد میری اسی واسطے تو مسجد نبوی ہے نبی مسجد نے جنت بنایا. لا عین قدرات فرمایا کسے انسان کی اکھ نے جنت ورگی خوبصورت جگہ دیکھی جس کے کے نغمے جس قسم کی اللہ کی تعریف اور اللہ کی دی توصیف دیا آواز جنت اندر سنن گے جنتی لا قد سامعت فرمایا کسے انسان دے دن نے اس قسم دی آواز کدی سنی دی او جا نغمہ کدی کسے کن نے سنے ہی یہ دو چیزاں تا سن ساری روحیت دیکھن اور سنن نام تعلق رکھدیا تیسری ایک چیز ہے جہاں نام ہے تصور تخیل کہ جڑی چیز دیکھی نہیں جڑی سنی نہیں آدمی اپنے تصور اندر کچھ سوچتا ہے کہ او پھر اس طرح کی ہوگی وہ اس طرح کی ہوے گی بھی نفی فرما دیتی فرمایا والا خطار جنت جیسی جگہ کدی کسی تصور اور تخیل اندر بھی نہیں آئے وہ کیمتی کنی ہے اللہ صحابہ دے ماحول دے مطابق مثال دے او تے ایمان لے ان والے خوش نصیبو اللہ تے کروڑ رحمت ہو گئی او ایسے خوش نصیب نفوس نے کہ قرآن اندر پتہ نہیں کنام اللہ نے راضی ہو گیا وہ اپنے رب راضی ہو کے چلے گئے فرمایا مو سو تہ اے میرے ساتھیو ہو اپنی سواری نلان واسطے جڑا چھانٹا استعمال کر دوڑے چلا واسطے خچر واسطے اونٹ واسطے نلاٹا استعمال کر دیو جڑا دا چانٹا لٹکان واسطے اللہ نے جنت اندر جڑی کھونٹی لائی, لائی ہوئی ہے نا کلی لائی ہوئی ہے چھانٹا لٹکان واسطے او مو جہا مئی روم منت دنیا وا بھی فرمایا مشرق تو کے مغرب تک شمال تو لے کے جنور تک پوری روئے زمین دے خزانے خرچ کر دیتے جان کہ اس کھونٹی دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کھونٹی نال لٹکن والا چھانٹا کن قیمتی ہوگی گا اس چھانٹے چلن والی سواری دی کن قیمت ہونی چاہیے تو اس سواری سے بیٹھ والے سوار دی کن قیمت ہونی چاہیے ابھی تو کدی سوچیا ہی نہیں اس پاس سے ساڈا ویم ہی نہیں کدی گیا چاہتے ہیں کہ تو نم ناڈل کی گیڈی مل جائے اجے وہ کسی بھی نہ آئی کہ میرے کو سب تو پہلے پہنچ جائے کاش کہ جنت سواریاں دا رشک سارے دل اندر آ جائے کہ اتنے سواری مل جائے اتنے تے پھر بھی پٹرول خریدنا پہا چلا پھر نہ پٹرول خریدنا پینا نہ چلا دل اندر خیال پیدا ہونا ہے تے سواری نے اٹھ کے اوپر پہنچ جان خیال پیدا تے سواری اڑا کے لے جائے گا محل ایک ایک موتی کا بنیا ہوا فضا اندر معلق ملک ہوا اللہ اکبر مثال دیتی نہیں جا سکتی کہ اللہ نے اتنے کی کچھ بنا چکا جگہ ادا ملنی ملنی؟ لا يدخل الجنة اللہ برحمت اللہ فرمایا جنت اندر اللہ دی رحمت نال جائے گا جو بھی جائے گا سفارش دی اجازت بھی اللہ نے دینی کہ سفارش کرے کون کرے یہ اللہ نے اجازت دینی ہے آج تل کرسی نہیں پڑی کری اللہ پرمان نے کون جڑا میرے کو کسی کی سفارش کرے کنوں یہ ہمت ہوگی کہ وہ میری بارگاہ اندر سفارش کر سکے اللہ ہاں جن میں اجازت دا وہ کرے گا اور سب تو پہلو سفارش کی اجازت ملنی ہے محمد الرسول اللہ علیہ <وسلم> <سؤال> تو پھر باقی امبیا اپنی اپنیا, اپنیا امتوں کے بارے اندر سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اس امت کے بارے اندر خصوصی طور سے فرمایا کہ میری امت اندر تین سفارش کرسم کے لوگ سب تو پہلے تو آپ فرمایا کہ میں سفارش کرنگا. پھر فرمایا میری امت دے دن اللہ اختیار دے گا وہ سفارش کرنگا. علماء امتی کا بے بنی اسرائیل فرمایا میری امت دے علماء حق جڑے حق تے تلتے نے حق دستے نے حق تے قائم رہتے ہیں نہیں نہیںکتے نہیں وما. علماء و امتی کا اللہ کلام امت کااہیل قیامت من ان کی اللہ کے عرش کے ارد گرد جس سب اندر بنی اسرائیل اسراہیل نبی کھڑے ہون کے فرمایا میری امت دے علماء اور سب اندر حق اللہ سے قربان کر دیا شہید قبر تو نکلے گا تازہ پھول <سؤال> چل گیا پرتا دیکھ ہی ہو گا لیکن خوشبو کس طوری والے اسی واسطے حکم دیتا ہے کہ شہید کو نہ گسل دیا گئے نہ لباس اٹھا دیا اسی طرح اپنے رابے سامنے پیش ہونا ہے کہ اللہ تیرے تین واسطے میرا یہ دیتا گیا میرے کو یہ حالت بنائی ہے اس کے بار کا حق ملے گا ہزاروں کے بارے کا حق ملے گا اور ہری ہے وہ بچے جی دس برس کی پہنچنے حق ملے گا اپنے ماں باپ کی کتاب سے بشرتے کے عقیقہ وہ بچے جنہ کا عقیقہ پیتا انہوں نے ماں باپ نے اور وہ دس برد کی عمر نو تو پہلے ہی ہو گئے تھی جو کھڑ چلو چلو تو بچیا نو اللہ اللہ دنیا سے بھی سارے ماں باپ نے سارے لاس پیار نہ چلے جائے ابھی جو لے کے جاؤں سارے بہانے اللہ نہیں بنا اپنی راہت کرنے بنا لیکن وہ بہانا بننے کوئی شخص بھی پوری کی بہانا بن سکے ابھی اس بہانے سے چاہ آ سکیے محمد الرسول اللہ والے کہ جاس آسان جو کچھ کہتا ہے وہ نکل کے اس طرح چلا جا رہے. وہ دیکھو ایک حکی نہ سب آ گئی گا تو کی دنیا اثر سب تو بڑا بکیل اور کنجوس کوئی دیکھنا کہ وہ شب ہے کہ جیسے سب نے میرا نام یاد آئے جی وہ میرے سے دروس نہ بھیجے کہ جی سب تک کنجوس اور بہت آپ کا نام پڑے نکلنا چاہیے کوئی محمد صلی اللہ کا درود نکلنا چاہیے لیکن اذان دین والا جتنے اذان دے رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا اسحد الحمد محمد رسول اللہ حما جو کچھ اطاعت یہ ہے فرما گاری کو لو ماں یقین جس طرح مؤذن کلمہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہی تصا بھی کہنے وال فرمایا آزان سن کے نال نال اسی طرح ہی کلمے دہرا کے جڑا پھر بعد اے دعا بھرتا ہے نا دع تین پچڑا لائی موچیاں نے میں دیکھ رہا ہم بڑے غورے چہرے کہ ٹی وی پہ دعا آ گئی ہے ہی سنا رہے اسلام اندر بڑے موچی کھس گئے ہیں جہاں نے ادھر ادھر پچڑا لا کے اسلام کا ہوئی بگاڑ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی یہ لفظ اللہ ابھی دعا کچھ ہوئی ہو سیکھ لی کی پڑھنے اور سیکھنے اور کسی ضرورت ہی محسوس نہیں کی پوچھ لئیے پتا کر لیے اے خالص بھی ہے کہ نہیں پا انتے پندرہ دکانہ کہ اب ہی ہی کہ لینا اے آپ لیا تے جا نتیجہ سفارش نکلنا اے دعا جڑا صحیح پڑھ ہے آغام سن کے اللہ دے رسول کا ہے میں کہ آمد دے دنوں دے سفارش اللہ علیہ وسلم نا خالص فکر پتا ہی کوئی خالصیل خالصالی اللہ تل کا محمد رفیع پہلی پچر اصح مقام محمود الذي نا شفا اتہ دوسری پچر اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ تیسری پچھر تین پچھرہ لگی ہو دے یعنی اس دعا چھ بچ جاؤے خالص دعا پڑو اللہ دے رسول دا فرمان ہے جڑا عظام سن کے اور نال نال معظم دے کلمات اسے طرح دوھرا کے بعد اچھ ایک دعا پڑ دا ہے میں قیامت دے دنوں دی سفارش کروں اللہ سان بھی اپنے حبیب کی سفارش کا دا حقدار دی دعا دیا درخواست موجود میں نماز تو بعد خلو سے دل نل دعا کرو اللہ جمی مسلمان یا روحانی جسمانی بیناریاں دور فرما رہو صحت کاملا آجلا ادا فرما رو اتفاق کی بات ہے کہ جنازہ غائبانہ واسطے بھی چار درخواست موجود سارے ایک دوست احسان کریم صاحب میرے سامنے بیٹھے نے بعد اون دی والدہ محترمہ دا انتقال وزیر آباد اندر ہو گیا ہے اللہ انہوں نظری کے رحمت کرے سارے دوسرے دوست خلیل الرحمن صاحب انہوں دی والدہ محترمہ دا انتقال سیالکوٹ اندر ہو گیا ہے اللہ انہوں نے بھی غریب راہمت کرے سارے ایک دوست خالد شاہ صاحب انہوں دا انتقال ملتان اندر ہویا ہے خون پہ دسیا گیا ہے کہ انہوں دا جنازہ غائبانہ پڑھنا ایک ہور بزرگ سمنا باد ادر مسجد ہدا دے قریب انہوں دی رہائش سے انہوں دا انتقال ہو گیا ہے انہوں کا جنازہ غائبانہ پڑھن واسطے بھی درخواست کی گئی ہے نماز تو بعد انشاءاللہ شاء اللہ ابھی خواتین اور حضرات جڑے فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے لواحقین دی خواہش ہے کہ انہوں دا جنازہ غائبانہ پڑھیا جائے اجتماعی واسطے جنازہ پڑھ کے دعا کریں گے اللہ انہوں دی صحیح آد تو اپنی رحبت نرفے نظر کرے ان جوارے رحمت جگہ ایک دو مسائل دوست نے ایک تو یہ پوچھا ہے کہ اولاد کی شادی کس عمر اندر کر دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کچھ حقوق ماں باپ کے اولاد کے ذمے نے اور کچھ حقوق اولاد دے ماں باپ کے ذمے ماں باپ کے حق اولاد ادا کرنے چاہیے اور اولاد بے حق ماں باپ نو ادا کرنے چاہی اولاد بے حقوق اندر ایک حق و بھی ہے. اسی بے شمار بہانے بنا دے رہے ہیں شادی کو موخر کرنے میں سب تو بڑا بہانہ تو سارے کو ہے کہ کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا نہیں مناسب رشتے تو مراد جڑی اُسی لینی ہاں وہ وضاحت کی ضرورت نہیں کہ جڑا ہزار پتی ہے وہ کوئی لکھ پتی لبتا پھر جڑا لکھ پتی ہے وہ کوئی کروڑ پتی دی تلاش اندر نکلنا ہوا ہے یہ مناسب سمجھتے مناسب تو ایک آم لفظ ہے جہاں جی ماح نے کہ جی دے نال کوئی نسبت بن جائے لکھ پتی دی کروڑ پتی نال کی نسبت ہو سکتی وہ تو بہت اچھا ہے کہ جے جی اللہ نے مال و دولت نال نوازیا ہے چاہیتا تو اے ہے کہ کوئی غریب بچی یا بچہ تلاش کر کے انہوں لیا جائے گھر تاکہ وہ بھی وقت اچھا گزر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ام ضرور الا من ہوگا اص پالا ہمیشہ انہوں دیکھو جاڈے تو ماڑا ہے کیونکہ پھر نظر گی کہ جی اپنے تو تگڑے دیکھن لگ پا اے یہ آسمان تک چلی جائے گی کتنے رکنی نہیں اور شیخ جی نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادو ادا کرتا ہے کسی کے پیر نہ نا کہ وہ شکر ادا کرے گا جدو او او دیکھے گا جا پیر ہی کوئی نہیں پھر دہی گا اللہ تیرا شکر ہے میرے کو جتی کوئی نہیں اے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوں الامن ہوگا اکس والا میرے کو یا بچہ جس ویلے وہ بالغ ہو جان شادی کا انتظام کرنا چاہیے با قیامت دے دن وہ اللہ دے کٹہرے اندر کھڑے ہو کے جواب دیں گے. اس گناہ دے اس گنا بالغ ہونے تو بعد شادی کر دینی چاہیے ہاں جی سب تو بڑی بات سارے ذہن اندر آدھی آن ہے کہ اجے تھی ہاتھ پر لے ہی کچھ نہیں تو کال شادی کر لی بچی دی شادی جہیز چاہیے وہ بڑا یہ چاہیے وہ چاہیے اللہ کے رسول نے فاطمہ واسطے کن جہیز تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے جہیز تیار کرنے بعد شادی کی تھی, تھی جی مرد والے پاس یہ معاملہ ہے کہ کچھ نہیں پلے کہ اس سے کا واقعہ یاد رکھو جن نے کہا جی میری شادی کر دیو میرا نکاح کر دیو فرمایا لیا تیرے کول مہر واسطے کی انہیں دیکھا کہنے لگا جی ان کہ اندیش میرے کو کوئی چیز نہیں مہر واسطے فرمایا جا اپنے گھروں کوئی چیز لیا جا کے جی لے کول نہیں تو گھروں کچھ لب لیا انہوں پتا تو ہے سی کہ میرے گھر بھی کچھ نہیں لیکن فرما برداری کر کردہ ہوا گھر چلا گیا دروازہ کھول کے کردہ ادھر ادھر ہاتھ ماردہ پھر دا لیکن کچھ ہوں تو ملتا نا تھوڑی دیر بعد واپس آ کہن لگا جی گھروں بھی کوئی چیز نہیں ملی فرمایا اچھا ہل مارکا مینل کو آؤ تینوں کدھر قرآن, قرآن یاد ہے کوئی سورت آدی ہونے کیا جی اے سورت اے سورت اے سورت فرمایا اچھا ٹھیک ہے آ ہوں تیرا میں نکاح کرنا تے تیرا مہر اے سورتوں مقرر کرنا اپنی بیوی نو اے نورتیں یاد کرا سادہ دین تے اے ہے کہ ابھی پھر بہانے بنا کے رہے ہیں پھر دیر لگا کے رہیں گے